<laughs> Allah أجهد أن لا إله إلا الله أجهد أن محمد الْفَاتِحَةُ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ ہری لا گم الحمد لله نحمده ونستعينه ونعود لله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعبالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يطلق فلا هادية وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان لا اله الا الله محمد عبده ورسوله الله بعد فاين خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم والشرور من محتقاتها وكل محتق بالبدع وَكُلَّ بِرْعَةٍ غَلَالَةٍ وَكُلَّ غَلَالَةٍ كِلَّارٍ أعوذ بالله الشمير عزيم من الشيطان الرجيم سنجيهم آياتنا في الآفاة وفي أنفسهم لوم ال میری اللہ کی ہم دو کے بعد جو اسی اکیلے کے لیے لائق کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے الہ واحد ہونے پر شہادت دے رہا اس کے علم پر اور اس کی قدرت پر ہر وہ شہ گواہ جس کے اندر انسان غور کر لے زمین و آسمان اور جو کچھ اس میں ہے سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں لا کہ تصدیق لیکن تم ان کی تسبیح کو جو اللہ کی باقی بیان کرتے ہیں تم سمجھ نہیں سکتے کوئی کسی زبان سے کر رہا ہے کوئی کسی زبان سے کر رہا ہے جیسے آج سائنسی معلومات نے انسان کو سائنس کی زبان میں یہ بتا دیا ہے کہ رب جلال والاکرام اکرام اور مطلب اور اس کا علم ہر شے کو مفید سائنس کی تمام برانچز تمام میدانوں میں جہاں جہاں بھی انسان نے علم حاصل کیا ٹیکنالوجی کا وہ اسے گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کے سوا یعنی عبادت کے لائق ہوئے میرے بھائیوں قرآن مجید میں ربض الجلال والاکرام کے خالق مالک رازق مشکل کشا حاضر روا عالم الرب الشہادہ اور علا کل شعیم قدیر و مقیف ہونے کے اتنے بلال ہیں کہ قرآن کا اکثر حصہ استعمال رہو مگر شیطان ایک وسوسہ ہمیں دامنگیر کرتا ہے وہ کہتا کہ یہ زمین و آسمان کی نشانیوں میں غور کرنا دن اور رات موت اور زندگی انگوریوں کا اگنا کھیتوں کا لہ لہانا پھلوں کا مختلف رنگوں میں اور مختلف ذائقوں میں انسان کو فائدے پہنچانا اور انہی میں سے بعض چیزوں کا اتنا زہریلا ہوگا کہ انہیں کھا لینے کے بعد موت سے بچنا ممکن نہیں ہے اور پھر دن اور رات میں انسان کے لیے مفید غذا کا بدل بلنا اور ذہین مادوں کو خارج ہو کر کی زندگی کی رونقوں کو قائم رکھنا وہ کہتے ہیں یہ تو وہ باتیں جو ہم مانتے ہم تو مسلمین ہیں مغرین ہیں قرآن کا یہ حصہ وہ پڑ جاتے ادب کے طور پر مگر اس کے اندر غور و فوج نہیں کرتے وہ سوچتے کہ ہم تو یہ مان چکے یہ تو ان قار کے لیے جو اللہ کو خالق مالک رازق مشکل خشا حاجت روا اللہ تی شعیم قبیر اور اللہ تی شعیم مشیر نہیں مانتے یہ ان کے لیے ہمارے لیے نہیں اور اس سے بڑھ کر رکھا تھا جو جامنگیر کرتا ہے ان لوگوں کو جو توقی میں داخل ہو چکے جنہوں نے سنت کو اپنا طریقہ بنا لیا اور جن کو اس بات پہ یقین ہو گیا کہ اللہ رب الزت شرف کو کبھی معاف نہ کرے گا اللہ یہ تو اس سے تباہ کی جائے خام ابراہیم کا باپ کیوں نہ ہو علیہ السلاط وسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم کی ماں اور باپ کیوں نہ ہو اللہ کسی کو نہ چھوڑے گا اور لوچ علیہ سلاط وسلام اور رح علیہ صلاط وسلام کی بیوی کیوں نہ ہو اور لوچ کا بیٹا کیوں نہ ہو علیہ صلاحط وسلام اللہ رب العزت صرف کسی کو معاف نہ کرے گا یہ بات ہمیں سمجھ آ چکی ہے وہ کہتے ہیں اور یہ بھی سمجھ آ گئی کہ سنت کے علاوہ عبادت کرنے کا کوئی طریقہ مقبول نہیں جو اللہ کا آسمان سے آیا ہوا طریقہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کو قلم حاصل کرنے کے لیے اختیار نہیں کرتا کسی اور کا طریقہ اختیار کرتا وہ مردود ہے جب یہ سمجھ آ گئی تو اب ہمیں توحید کے پیچھے پڑنے کی کیا ضرورت ہے باقی مسائل جو ہے ان کے اندر بس کھو گئے اور انہیں کو بیان کیا کیا وہ اسلام نہیں ہے ہمیں پوچھتے ہیں کیا وہ اسلام نہیں جو ہم بیان کرتے ہیں اللہ کے بندوں یہ اسلام ہے جو اس کے اسلام ہونے میں شک کرے کہ صدقے اور خیرات کے کیا اقدامات ہیں اور سود کی حرمت کی شدت کتنی زیادہ ہے اور ہمسائے کے گے حقوق کیا ہے اور اخلاق باغ شخص کتنا برا ہے اللہ کے نزدیک اور نبی علیہ انصلا کو استعمال تو مبوسی اخلاق سکھانے کے لیے کیے گئے اور یہ بات کس کو شک میں ڈالتی ہے کہ یہ اسلام میں نہیں ہے کہ والدین کا احترام کس طرح اہم ہے اور ان کا حقوق ان کی نافرمانی اس کی سزا کتنی سخت ہے کون کہتا ہے یہ بیان نہ کرو مگر یہ سب چیزیں تب فائدہ دیں گی کون کہتا ہے نماز کا سنت کا طریقہ بیان نہ کرو جی نماز میں تقبیر تحریمہ سے لے کر تفنیم تک سلام پھیرنے تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طریقہ چھوڑ کر گئے اصحاب رضوان اللہ علی مطمئن کے اندر جس پر وہ عمل پیرا ہوئے اور اللہ کے نبی نے انہیں ایک نماز نہیں پڑھائی ساری زندگی ہر روز پانچ پانچ نمازیں پڑھائیں جماعت کے ساتھ جمعہ پڑھایا ایوین پڑھائیں اور اچھی طرح سے تربیت دی سب لوگوں نے آپ کے طریقے کو نماز کے محفوظ کر لیا اور کیا فرمایا صحیح بخاری کی لواز <سلام> سلو کمارا سلی نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں اتنی اہمیت ہے نماز کی کہ جبرائیل آئے اور انہوں نے دو دن نمازیں پڑھائی پہلے وقت میں اور آخری وقت میں اکثر درمیان میں نماز کا وقت ہے گویا کہ اللہ کے رسول کو نماز سکھانے کے لیے آسمان سے جبرائیل بھیجے گئے علیہ تلا مان لیا کون کہتا ہے نماز کی اہمیت نہیں کون کہتا ہے نماز کے طریقے کی اہمیت نہیں مگر بھائی تم وزو بیان کرنا چھوڑ دو طہارت کی شرط کا ذکر نہ کرو اور نماز بیان کرو اس نماز کا کیا فائدہ تم استقبال یا قبلہ بیان نہ کرو کہ نمازی ہو وہ قبلہ کی طرف کرو بیت المقدس پہلے قبلہ تھا اب یہود عیسائیوں کو راضی کرنے کے لیے تو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھے اس لیے کہ وہ راضی ہو جائے اور کہے پہلے قبلہ تو رہا چکرانا تو اس کی نماز نہیں ہے من تخبہ قیدانا مسلح طلا کر بھی تنا لالانا ولیم علئی نا جس میں ہمارے طلّہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہماری نماز محمد کے طریقے پر صلی اللہ علیہ صلّہ صلاحی و جس نے ہمارا ذمیہ کھایا اس کے لیے تمام وہ مراعات ہیں اور اللہ تعالیٰ کے تمام وہ وادے ہیں دنیا اور آخرت میں جو ہمارے لیے اور اس پر تمام وہ واجبات ہیں جو ہمارے اوپر واجبات یعنی وہ مسلم ہے مگر کی شرط اس کا ذکر نہیں کیا جائے لوگ طہارت کے بغیر نماز پڑھتے ہو لوگ قبلہ کی بجائے بیت المقدس کی طرف منہ کیے ہوئے نماز پڑھتے ہو اسمبلی کے اندر آغاز ہوتا ہو اجلاس کا قرآن پاک سے اور قانون سازی ہوتی ہو اللہ کی وہیں سے بے پرواہ ہوتا یہ اسی طرح سے ہے کیا خوب کا ہمارے علما بہت عالم ربانی نے کہ آج اگر تو نماز پڑھائے تورات اور انجین سے طریقہ نکال کر وہ نماز ہوگی تو اس کے پیچھے پڑھنے کے لیے تیار نہیں کیا پہلے بیاہ اور رسل نمازیں پڑھتے رہے ان کی قابل قبول نہ تھی یقیناً تھی اب وہ شرائع وہ شریعت منصور ہو چکی اور مبدل اور محرم ہو گئے اب نماز صرف محمد کے طریقے پر چلے گی صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے تھے آ ہاں کے مگر آج قورات اور انجین کے قانون ان کے ساتھ اپنی حکومت کو چلانا چاہے جبکہ ہم یہ انکار نہیں کر سکتے تھے قورات اور انجین کے اندر بھی اللہ کی باتیں ابھی تک باقی ہیں تو اس کی حکومت حکومت کافرہ ہوگی کیوں تو انجین منسوخ ہو چکی اب پر اللہ کا آخری ہو میں کہ تک کے لیے اب اس کے مطابق چلنا ہوگا کہ میرے بھائیوں جو شخص یہ دیکھ لے کہ لوگ تبلا کی طرف رخ نہیں کرتے بحسلم اس کی تمبو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں لوگ تہارت نہیں کر کے انہیں نماز کا طریقہ سکھائے اس سے بڑا ہمت بھی ہوگا جو ردبہ کے اندر جائے اسے موقع ملے واف کرنے کا اور اپنے نبوت پر رد نہ کرے اور ان کو توحید باری تعلی قبروں کی عبادت نہ کرنا یہ سناتا رہے اس لیے تو وہ اختلاف نہیں کرتے اصل بات وہاں جو سنانے کی تھی وہ وہ تھی جو ان کی تہارت کرتی اگر بدن کا وزو لازم ہے نماز کے لیے تو دل کا وزو لازم ہے اسلام میں غاطب ہونے کے لیے اور جنت کمانے کے لیے اور دل کا وزو کیا ہے دل کا وزو توحید کو سمجھنا توحید کو اختیار کرنا اور توحید کیا ہے اللہ کا ایک ہونا عبادت کے لائق ہونا اور محمد کا افسر رسول ہونا اور آفر کا قائم ہونا صلی اللہ علیہ ودم اللہ کبارکال کی توحید میں یہ سب شامل ہیں جب تک نظریہ یا درست نہیں ہوگا عمل کہتے درست ہوگا ہمارا کوئی بھی دنیاوی عمل کیوں نہ ہو جب تک دماغ میں سوچ نہیں ہوتی دل میں خیال نہیں ہوتا عمل نہیں کر پاتے ایک نظریہ ایک تصور ہوتا ہے ہر عمل کرنے سے پہلے اسی طرح ایمان اور اسلام درست نہیں ہو سکتا اسلام جب تک ایمان درست نہ ہو اسلام عملی شکل کو کہتے اور ایمان داخلی شکل کو کہتے جب دونوں کو بولا جائے تو میرے بھائیو کیا ایمان گواز تھپا گیا یا تو شخص منترین حدیث میں جائے اور انہیں جا کر قدوری تحریر سناتا رہے قبوری شرط کا رات کرتا رہے حاطمیت کا رابط کرتا رہے اس میں تو وہ ہو سکتا ہے اتفاق کر دے ان کا سلپ اتنا جو اسلام میں ان کے وضو کو توڑ رہا ہے جو ان کے دل کی پنیمی کا واحد ہے ان نمر مشرقوں اور نہ جائے ہے اور امام بخاری رحمہ اللہ جو بہت بڑے فقیر ہیں مقدس ہونے کے ساتھ ساتھ وہ باپ باندھتے ہیں ان لن لا لن جس مامن فنیج نہیں ہوتا مومن کسی آڑ میں بھی فمید نہیں ہوتا اس سے ملاد دل کی قریبی ہے وہ دل کا پاک ہوتا ہے اس کے آفاش پاک ہوتے ہیں شروع کو یہ آج مساجد ہیں میں جاتا ہوں جن کو سب سے زیادہ توحید پر فخر ہے وہ اہل حدیث اہل حدیث کے مساجد میں چلے جائیے سمجھدار لوگ والے لوگ درد رکھنے والے لوگ امت کا بیان کیا کرتے سچ کا اور خیرات کے بغیر بیان کیا کرتے ہیں برو کا طریقہ بیان کیا کرتے ہیں ہم سائے کے حقوق کون کہتا یہ بیان نہ کرو ظالمت میں صرف کھیلا ہوا نظر نہیں آتا تم سب سے پہلے لوگوں کا بزو تو درست کر تاکہ ان کی نماز قبول ہو لوگوں کے عقائد درست کرو بے تو اسلام ان کے اندر وہ رنگ پیدا کرے گا کہ غلبہ اسلام ہوگا پھر انہیں دلتی ملے گی کوئی عمل کسی قیمت کا نہیں ہے جب تک ایمان نہ ہو تو جو ہمیں بھی بسوسہ دامن گیر کرتا ہے نا کہ یہ آیات ہمارے لیے نہیں ہیں ہمارے لیے ہیں ہے ہمارا قرآن ہے مدد کرتے سر سب آنکھوں پر مگر ان آیات کے لیے ہمارے اندر تو کوئی ضرورت باقی نہیں رہی ہم تو اللہ کو ایک مانتے ارے بھائی جتنی بھی خرابیاں آتی ہیں لالچ اور خوف کی وجہ سے آتے ہیں زیادہ بڑے جو محرک ہیں وہ یہ ہیں اور ان کا علاج سوائے ایمان کے کچھ نہیں ان نواز مشتان یہ خبر کو او لیا اہو فلاقوم صرف یہ شیطان ہے جو تمہیں اپنی ذات سے اور اپنے یاروں سے ڈراتا ہے اس کے دوست انسانوں اور جنوب بھی شکل میں ہے فلاں خبردار ان سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو ان کو تمین اگر تم ایمان لائے ایمان کی بنیاد پر ڈر کرتا ہے ایمان کی بنیاد پر دنیا ہی ہوتی ہے اور جنت کی لازواز نعمتوں کی خواہش اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ کھجورے کھانے والا کہتا ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبان سے یہ بیان سنتا ہے کہ اس جنت کے وارث بن جائیں گے شہید ہونے کے بعد جس کا ارد زمین و آسمان جیسا ہے تو وہ کہتا ہے پھر کھجورے کھانے کا وقفہ بھی بڑا لمبا وقفہ ہے کھجوروں کو پھینکتا ہے ایک طرف اور گھس جاتا ہے اپنی اس زندگی کی بازی لگانے کے لیے جس کے لیے سارے پاپڑ بینے جا رہے ہیں جس کے لیے تمام گناہ ہو رہے ہیں سارے گنا لالچ اور خوف کی وجہ سے ہو رہے ہیں اس کی لالچ جنت کی بڑھ گئی لالچی ہے بہت بڑا لالچی یا رب باہر اپنے رب پکار کے خوف سے اور لالچ سے اصل لالچ تو یہ ہے یہ در ہے اس نے اپنا جان مال دیکھ دیا ہے کیا خوبصورت سودا شروع باہ اکبل نبی بایا تم بس بشارت وصول کرو تاجر ہو اصل مند تاجر ہو کہ تم نے کتنی بڑی تجارت کی اپنے مالک کو جنت کو خرید لیا ان اللہ ہر طرح مینا جن اللہ نے خرید لیے مومنوں سے ان کے جان اور مال جنت کے بندے یہ شہید ہو جاتا ہے تو میرے والد ایمان کی درست بھی ہر حال میں لازم ہے ہمارے لیے بھی زبردست لازم ہے کہ ہم بار بار کائنات کے اندر غور کریں اپنے ایمان کی تجویز کریں اور اس کے بعد اس جگہ تک پہنچ جائے کہ ہمارا حال یہ ہو اور یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم اس حالت میں آ جائے کہ کل کل شیتان کا خواب جاتا رہے اور دنیا کی دالت ختم ہو جائے یہ بخری تقاضے ہیں اور ان میں ایمان یونی ایمان بڑھتا ہے اور کم ہوتا ہے بھائی یہ مارتا تو موت تک بکا رہے گا یہ مارکا سرد نہ ہوگا یہاں تک کہ ہمیں فرشتے نظر آ جائیں وہ ریس میں نبات لیے ہوئے اللہ کرے ہیں ان لباسوں سے خوشبو اٹھ رہی ہو اور ہماری روح خوشبودار ہو اور بڑے پیار سے روح نکال کے ہمارے پیدا کرنے والے کے پاس لے جائیں اس وقت تک یہ مارکا ٹھنڈانا ہوگا ہمیں اس لیس سے لڑنا ہوگا کہ ہر ہردم ہمیں خسلانے کی کوشش کرے گا ہمیں گرانے کی کوشش کرے گا اور ہم اٹھنے کی اور مقابلہ کرنے کی کوشش کریں گے کبھی ایمان کم ہوگا اور کبھی زیادہ ہوگا اور ایمان کو زیادہ کرنے کے لیے مستقل تو ہم کوشش کرنی ہوگی کیسی کی کوشش کس پہلو پر کوشش خلق البا زمین و آسمان کی پیدائش میں اور دنر رات میں اپنے مندوں کے لیے نشانیاں ہیں اللہ دینا خرچ اور اب بنا وا دلا صبح وہ جو یاد کرتے اپنے اللہ کو جان قتل لی جائے گی شیقان سے کیا صرف عراق میں لڑی جائے گی افغانستان میں لڑی جائے گی ہاں وہاں بھی لڑی جائے گی مگر کیسے لڑی جائے گی قیام و و بمبا قلم کھڑے ہوئے لڑی جائے گی بیٹھے ہوئے لڑی جائے گی لیتے ہوئے لڑی جائے گی کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس پر شاید نہیں کوئی موقع ہے جو اللہ کے ذکر سے خالی ہو اور اللہ کے نبی نے سیٹان سے اللہ پاپ کی پناہ نہ مانگی ہو جب نبی علیہ صلاحت کو کہا اس کی ضرورت ہے اور اس سے پار کی ضرورت ہے اور میں دن میں سب کا سے زیادہ مرتبہ اس کے پار کرتا ہوں اور میں اللہ کا نبی بناؤ دلّہ ماننا بیا <متحت> دیلو فلا مودل لا و میں ادریس فلا حاضر باشہ و اللہ الا الا اللہ و لا شریک له واشهد ان محمد اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الور و خصاتها وكل محدثه بدع وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ایک لگاه مت نیند سے مجھے ٹوٹ جاتا ہے ایک لگا کر سونے والے کا مجھے ٹوٹ جاتا ہے دوبارہ مجھے تو مالک فرماتا سا موری ہند آیا کی ناصل ہم ان کو اپنی نشانیاں انقریب دکھائیں گے آفاط میں زمین و آسمان میں دریاؤں میں اور سزاؤں میں اور مخلوقات میں مختلف اور حوادث میں تاریخ انسانیت میں آیات نق الآی وفی ان فضین اور ان کی جانوں میں بعض نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ انقریب اسلام کا غلبہ ہوگا یقینا یہ بھی مراد اور انقریب تم دیکھو گے کہ اللہ نے اپنے دین کو غالب کر دیا وفی ان سے مراد مکہ ہے مکہ پھٹا ہوگا اور تمہارے اپنے اندر جن میں سے رسول اٹھا اسلام غالب ہوگا اور اس کے علاوہ یہ آج جو ہے وسیع مفہوم رکھتی ہے آج آفات کی بے شمار نشانیاں اور انفس کی بے شمار نشانیاں کھول کھول کر اللہ رب العزت کو اللہ واحد کہہ رہی ہے سننے والوں کے لیے جو عقل کی عقل کے کان رکھتے ہیں اور گانے ہاتھ رکھتے ہیں دوائی دینا ان کے لیے لازمی سنوریم آیات نا فل آفات ویل انفیم حتا یا نا لہم ان حتہ جن پر کھل جائے گا کہ قرآن حق ہے محمد حق کے ساتھ مبوض کیے گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام حق ہے آخرت حق آج کی بکری بے شمار نشانیت جن کی طرف میں اکثر توجہ آپ کی مبزول کرایا کرتا ہوں کہ اس بات کی دنیا نہیں دے رہی کہ اللہ کے سوال کو معموز میں کہ سب انسانوں کے دلوں کی بڑکن ایک جیسا ہونا اور ان کے آغا کے بجائے ایک جیسا ہونا مختلف غذائیں ہیں مختلف ممالک ہے مختلف موسم ہے اس کے باوجود کیا طب اس کا مرحوم منت نہیں ہے ٹب کی ساری ریسرچ دھری ہی دھری رہ جائے, جائے اگر امریکیوں کے آغا کے بجائے بھی اور ہو جائے کوئی شخص ایک دم سے پیدا ہو اس کے تمام اصول و ضابطی اللہ نے اور قرار دیے ہو دوسرے انسانوں کی طرح نہ ہو جو دوائی ایک پر کام کرتی ہے وہ دوسرے پر کام کرنا چھوڑ دے بلکہ الٹا کام کرے تو کیا ساری کی ساری رک دھار دھری دھار کی دھری نہ رہ جائے کیا انسان اس پر قادر ہے کہ اس کے گھر جانور پیدا نہ ہو کیا جانور اس پر قادر ہے کہ اس کے گھر انسان پیدا نہ ہو کیا انسان کے اندر نشانیاں بے استعمال جو اللہ نے واضح نہیں کر دی کہ انسان اللہ کا ہر آن کس قدر مفاذ ہے اور اس کے اندر آج یوگم کیڈیولوجی اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے کہ وہ بتاتی کہ انسان ایک ایسا کارخانہ ہے جب اس کے اندر بننے اور ٹوٹنے والی چیزیں باہر بنانا چاہے تو یقیناً دنیا بھر کا مال خرچ کرنے کے بعد بھی نہیں بن سکتے اتنے کارخانے بنیں گے جنہیں گنا نہ جا سکے جو دن رات میرے اور آپ کے اندر کوئی بھی کوئی وضاح حال کس قسم کی کوئی وضاح حال ہے خون کی کیمسٹری بولی ہے خون بولی ہے انہی ذرات پر مشتمل ہے وہی اس کے اندر منرل ہے کوئی باقی چیزیں ہیں بیماریوں کی علامات امریکی کے خون میں جاپانی کے خون میں اور مجوسی اور یہودی کے خون میں اور مسلم کے خون میں اور پاکستانی اور ہندو کے خون میں ایک جیسی ہوگی اللہ رب العزت کی قدرت اللہ سبارک و تعالف کے اس پر شہادت دے رہی ہے چیزیں یہ ربی کا اللہ شہید کیا یہ اس بات پر کافی نہیں ہے یہ باتیں یہ آواز جو ہم کھول کر بیان کر رہے ہیں آرام قریب تم پر واضح کر رہے ہیں قرآن کی اور اسلام کی اور رسول کی آکان کہ اللہ ہر بات پر دباؤ اللہ نے جو کہا وہ ہو گیا یہ اس کے دباؤ ہونے کی سب سے پہلی ضروری اور پھر یہ نظام خود کیسے بن گیا انہول من غیر سی ان خالی پور کیا یہ کسی کے بغیر بغیر بن گئے یا خود خالق ہے کون ہے بنانے والا کون ہے چلانے والا تاریخ کتنی مدت گزر چکی تیسرا حصہ زمین پر پانی کا ہے تین حصے پانی ایک حصہ کھتی ہے یہ پانی کیوں نہیں چل جا رہا ہے زمین پر کیوں نہیں کھا گیا زمین کو پانی سے روکنے والا ہے تبھی تاریخ خبر دیتی کے ہوا میں اتنی آکسیجن کم ہوئی تھی کہ پورا گاؤں مر گیا اگر چاہے تو کم کر دے اپنی نشانی دکھانے کے لیے سیاح اور سخی اور رحمان کتنی بڑی مہربانی ہے. کہ وہ جو اس کو گالی دیتے ہیں وہ بھی اس کی ہوا سے سانس لے رہے ہیں کیا ہمیں درد دلا کر سیتاز کا تابوت کے دوستوں کا کیا مالک بیماری میں پکڑنا چاہ رہے پکڑ نہیں سکتا کیا لیکن پولیس کی مار سے کم ہوتی ہے کسی تابوت کی ایجاؤں سے کم ہوتی ہے بیماری ایسی ایسی ایجاؤں والی ہے کہ جو یورپ والے جو اللہ رب العزت کے دین سے محروم ہے پورے سوچنے پر مجبور ہو رہے ہیں اور بہت جگہ اجازت دے دی گئی ہے کہ اگر مریض بہت شدت اور بے قراری میں ہو تو اسے گولی مار دی جائے یا اسے زہر کھلا دیا جائے گولی مارنے کا ہے مریض کے لیے طریقہ اسے زہر کھلا کے ختم کر دیا جائے اس واسطے اس کی اجیت سے جان چھوٹ جائے تو ازیت تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے تیل ڈھاگ سکتے ہیں کیا خوب کہا کسی بزرگ نے بس کسی کا خطبہ بند کرتا ہوں کہ اگر گناہ کرنا چاہتا ہے تو اللہ کا ریف کھانا چھوڑ دے اللہ کی علام کا سانس نہ لے اللہ کا پانی نہ پی اللہ کی اگائی ہوئی سبزیاں اور پھل اور گوشت تو سب چیزیں نہ کھاؤ جو اللہ نے پیدا کی اور اگر گناہ کرنا ہے تو اس زمین سے نکل جا جو تیرے اللہ کی زمین ہے یا تمہیں اور زمین میں جا کر گناہ کر اور اگر گناہ کرنا تو وہاں چلا جا جہاں وہ تجھے دیکھ نہ رہا ہو بھر کدھر جائیں گے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو تولید کی صحیح سمجھ اور اس پر صحیح طرح سے ثابت قدم رہنے کی توفیق قدار فرمائے آمین اور ہماری حال اور جہاں اس حال میں نکلے کہ رشتے احترام سے اکرام سے ریشمی لباس لیے ہوئے ہماری روح کو بڑے آرام سے نکالنے کے لیے آئے اور اللہ ہم سے راضی ہوں اللہ سے راضی ہو اللہ ہوا ملے اللہ اپن